نورنبا معجم اوسط حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینتیس ون ایٹ تھری فائیو شہنشاہ مدینہ قرار قلب وسیع صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخش کی دعا کرتے رہیں گے سبحان اللہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علی رحمۃ رحمان شہزادہ اعلی حضرت سمان بخش اپنے نعتیہ کلام میں اس کو یوں نظم کرتے ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں وہ پرچا جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے جب بھی ہم کچھ لکھیں تو پیارے اکالی سلاۃ اسلام کا نام پاک محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک لکھیں انشاءاللہ جب تک لکھا رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہمارے لیے بخش کی دعائیں کرتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ایسی محبت ہمیں نصیب ہو کہ ہم اس کی محبت میں مست بے خود ہو جائیں کاش اس کے الہی میں معمور ایک اللہ کی ولیہ اس کا واقعہ پیش کرتا ہوں اللہ اس کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے غیر اللہ کی محبت نکل جائے اور اللہ پاک سے ہماری محبت کامل ہو جائے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان سے ہماری محبت ہو جائے وہ عمل جو اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ ہمیں پسندیدہ ہو جائیں محبوب ہو جائیں اور ایسے محبوب ہو جائیں جیسے پیاس لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے ایسے محبوب بولے کاش حضرت ضنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے یمن کے ایک بزرگ کے متعلق سنا وہ محبت کرنے والوں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے کس سے محبت اللہ سے غیر سے نہیں دنیا سے نہیں مال سے نہیں مخلوق سے نہیں مجازی نہیں اشکے الہی اشکے حقیقی سبحان اللہ زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں حج کے ارادے سے نکلا جب حج کر لیا تو اس بزرگ کی طرف چلا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی محبت میں ان کو بڑا مقام حاصل میں نے چاہ کہ ان سے کچھ گفتگو سنو دیکھیں یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ رہا کہ وہ بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے ان سے علم دین حاصل کرتے تھے ان سے معرفت کی باتیں سنتے تھے اللہ کی محبت کی باتیں سیکھتے تھے اب تو اب دوستوں میں بیٹھے اور ہاں ہا لگے ہوئے اور کھیل کود میں لوید میں بے کار کاموں میں اللہ سے غافل کر دینے والے کاموں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں ایسی صحبت اچھی لگتی ہے کہ جس میں استقفر اللہ نفس کا حض ہے نفس کا عارضی مزہ ہے اللہ والوں کے مزے نالے اس بزرگ کے پاس کیوں گئے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے حضرت النون مسری رحمت اللہ تو فرماتے ہیں ہم کچھ لوگ حاضر ہوئے ایک نوجوان بھی تھا جس میں نیک لوگوں کی نشانیاں تھیں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامتیں بھی پائی جاتی تھی وہ بزرگ ملے ہم بیٹھ گئے ان کے پاس تو وہی نوجوان اس نے سلام اور کلام سے ابتدا کی بزرگ نے ان سے مسافہ کیا ہاتھ ملایا متوجہ ہوئے نوجوان نے عرض کیا سیدی اللہ پاک نے آپ کو بیمار دلوں کا طبیب بنایا ہے مجھے بیماری ہے طبیب ڈاکٹر اس سے آج آ گئے کرم کیجئے میرا علاج کر دیں بزرگ نے پوچھا جو معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے اس کے مطابق پوچھ تیرا معاملہ کیا وہ بات کر عرض کی حضور یہ فرمائے اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے یعنی کیسے پتا چلے کہ کسی کو اللہ سے محبت ہے بزرگ نے جواب دیا علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیمار جان کیا تو نے دیکھا نہیں بیمار مرض کے خوف سے کھانا نہیں کھاتا اللہ اس نوجوان نے زوردار چیخ ماری اور سنون مصری رحمت اللہ تعلق فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ جیسے فوت ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد وہ نارمل ہوا تو عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم کرے محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے وہ بزرگ فرمانے لگے محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے نوجوان نے عرض کی مجھے اوساف بتائیے تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ پاک سے محبت کرنے والے اس کے نورے جلال کو دیکھتے ہیں ان کے جسم روحانی اور عقلیں آسمانی ہو جاتی ہیں جو فرشتوں کی صفوں میں واضح طور پر چلتی پھرتی ہیں اور تمام امور آخرت کا یقینی طور پر مشاہدہ کرتی ہیں حسب استطاعت وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کون جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت کی لالچ نہیں ہوتی وہ دو سے نہیں ڈرتے اللہ اکبر تو وہ نوجوان جو اللہ کی محبت والا تھا اس نے ایک آہ بڑی درد کے ساتھ کھینچی اور اس کا انتقال ہو گئے وہ بزرگ رونے لگے اور اسے بوسہ دینے لگے پھر فرمانے لگے اللہ پاک کی قسم یہ خائفین کی یعنی اللہ سے خوف کرنے والے اللہ سے ڈرنے والوں کی موت ہے اور یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا مقام ہے اللہ اکبر اللہ پاک ہم سے سارے غم دور کر دے اور اپنی محبت عطا فرما دے مٹا میرے لو الم یا ایلا عطا کر مجھے اپ نا غم یا کسی کی طرف مائل ہونا طبیعت کا پسندیدہ چیز کی طرف یہ ہے محبت اور محبت کا اگلا درجہ کیا ہے عشق اور جب عشق انتہا پر پہنچتا ہے اسے کہتے ہیں غم تو امیر اللہ سنت اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا غم عطا کر دے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو کسی کے دل میں ملا کی محبت پیدا کریں اس کا کیا ذریعہ ہے سنی حضرت سیمہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تابعی بزرگ فرماتے ہیں اللہ پاک نے حضرت سینا داود علیہ نبی علیہ ولی والسلام کی طرف وہی فرمائی اے داوود مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرو اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو ارج کی اللہ میں تج سے محبت کرتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتا میں تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے داخل کروں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے داود ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ ان کو میری یاد دلاؤ کیونکہ میرے بندے مجھے احسان کرنے والا ہی جانتے ہیں سبحان اللہ سرحان اللہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا جو میں نے بیان کیا تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے پاک بندے نبیوں سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اہل بیٹے تہار سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اولیاء سے محبت کرتے ہیں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی بنا پر اپنے پیر و مرشر سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اللہ کے نیک بندے اور یہ بھی پتا چلا کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت داخل کرنی ہے کس طرح ہوگی کہ اس کو اللہ کی اطائیں یاد دلائی جائے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے وہ قادر ہے اگر جانور بناتا تو اللہ نے تجھے انسان بنایا مسلمان بنایا محبوب کا امت ہی بنایا آنکھیں دیکھتی ہیں اس کا کرم کان سنتے ہیں اس کا کرم و احسان ہے منہ میں زبان ہے اس کا کرم و احسان ہے سرتا پا کتنی نعمتیں جس میں ہم ہر کے ہر آن اس رب تبارک کا تعالی کی محبت اپنے دل میں نہ بسائیں اس کی عبادت نہ کریں اور خالص اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت نہ کریں اس کے حضور سر نہ چکائیں اس کا پاک کلام نہ پڑیں اس کے پیارے سے پیار نہ کریں اس کے احکامات کی وجہ آوری نہ کریں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمائے کہ اگر اللہ پاک جنت اور دوزک کو پیدا نہ کرتا پھر بھی ہمیں اس کی عبادت کرنی تھی کیونکہ ہمارا رب ہے وہ معبود ہے ہم اب جو ہیں ہم بندے ہیں اور اب جبکہ اس نے جنت اور دوزک بھی بنائی ہے اب تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو جنت عطا فرمائے گا جو فرما برداری کرے گا اس کو انعام عطا فرمائے گا جنت کا جس میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے وہ عذاب ہے استقفر اللہ جس کے اندر کمی نہیں ہوگی جس سے وہ ناراض ہوگا اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت فرما دے مجھے اپنا شک بنا کر بنا دے مجھے اپنا شک کر بنا دے تو سر تاپا تس غم یا مین اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس کی محبت بھی عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم